ین انت شبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں رکو کا آغاز سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسالونك عن ذل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے اب یوں کہیے کہ چوتھا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بڑا قیمتی ہے کئی اعتبارات سے تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے شکر کے پہلو کے اعتبار سے بھی اہم ہے اللہ اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرماتا ہے اس تعلق سے بھی اہم ہے آدھی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو بادشاہت عطا فرمائی اس کا بھی ذکر آ رہا ہے ان کا نام جو تاریخ میں بیان کیا گیا وہ انگلش میں سائرس بیان کیا جاتا ہے کہ خورس بھی ان کو کہا گیا اور یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بیان کے ذیل میں مختصراً آیا تھا ان کا جو پیریڈ بیان کیا گیا وہ 539 BCE نائن بی سی ای ہے بفور کرسچین ایرا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی پانچ چالیس برس پہلے کی بات ہے اور یہ ذوالقر قرن علاقے کو بھی کہتے ہیں اور ایرا کو بھی کہا جاتا ہے تو مشرق و مغرب کی بہت بڑی بادشاہت انہوں نے جمع کر دی تھی ان دونوں علاقوں کو مشرق و مغرب کو تو دو قرن والے دو علاقوں والے بھی ان کو کہا گیا یہ ایک رائے ہے ذوالقرنین ان کے نام کو بیان کرنے کی واللہ والم ان کا یہود پر بھی بڑا احسان تھا یہود کے جب پٹائی بخت نصر کے دور میں ہوئی اس کے بعد ان کے دور میں ان کو جب فتوحات ملی تو یہود کو انہوں نے فلسطین کی طرف آنے کی اجازت دی تو یہود ان کو اپنا محسن مانتے تھے اور جانتے تھے اسی لیے یہود نے مشکین کے ذریعے سے سوال کروایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ عطا فرمایا سورت القحاف میں ویس القان ذلقرن اور اے نبی علی سلام آپ سے ذوالقرن کے بارے میں پوچھتے ہیں السات العلیک ذکر میں ابي تمہارے سامنے اس کا حال ذکر کرتا ہوں انا مكننا لہ فی الارض बेशक हमने کو زمین میں قدرت عطا کی تھی وا اتیناہم من کلی شیء سبب اور ہم نے ہر شے کا ساز و سامان ان کو دیا تھا ان کی تین مہمات کا ذکر ہے ایکسپڈیشنز کہیں مہمات کہیں ایک مشرق دنیا کی مشرق کی انتہا ایک دنیا کے مغرب کی انتہا اور ایک دنیا کے شمال کی طرف کہیں چھت دنیا کی پہاڑی سلسلے اس طرف ان تین مہمات کا مختصر یہاں ذکر ہے تاریخی احوال وہ آپ تفاصیر میں پڑھ سکتے ہیں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفیم القرآن میں بھی اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ان اللہ تعالی فات سبابا بس اس نے ایک پہلی مہم کی تیاری کی ہفتہ اذا گم مغرب شمسی یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا بحر روم اس سے مراد دی گئی ہے اس نے اسے پایا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اسے وہ ڈوب رہا ہے آج بھی ہم سارے سمندر پہ کھڑے ہوں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے کیفیت ہی ہوتی ووجد عندها قوما اور وہاں اس کے نزی انہوں نے قوم کو پایا ہم نے کہا ظلم تمہیں اختیار ہے چاہو تو ان کو سزا دو چاہو تو ان کے معاملے میں کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو یہ گویا کہ اللہ تعالی نے اس بندے کو اختیار دیا جو چاہے سو کرے امتحان کے لیے اختیار دیا گیا اس نے اس ذلکر بادشاہ نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا اما من جس نے ظلم کی ربیش اختیار کی ہم اسے جلد سزا دیں گے فم پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا نکرا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا اس سے پتا چل گیا کہ یہ بندہ مومن تھا آخرت کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا تھا بعض لوگوں کا خیال ماضی میں رہا اب نہیں ہے کہ یہ شاید سکندر اعظم کی بات ہو رہی ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے تو کردار کو دیکھے تو ایسی کوئی بات جھلکتی نہیں ہے فتوحات ہونا الگ بات ہے تو یہ الیگزینڈر دی گریٹ کی بات نہیں ہو رہی سکندر اعظم کی بات نہیں ہو رہی نیک بادشاہ تھا اس کی بات ہو رہی ان جملوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے صرف ہسٹری کی کتاب نہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے وہ اما امن امنہ سالحا جس نے جو ایمان لائے اور عمل کیا اس نے, نے فلح جزا ان حسن تو اس کے بدلے ہے امدہ یعنی بھلائی کا معاملہ وَسَنَقُورُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرَا پرہمًا قریب اس کے کام میں آسانی کی بات کہیں گے یہ بڑی عدل کی بات کہیں فرما بردار ہے تو ان کے لئے بہتر معاملہ ہوگا نافرمانیہ کریں گے تو سزا بھی دی جائے گی یہ دنیا کی مغربی جانک بہر روم اس کو کہا گیا اس طرف کا معاملہ بیان ہوا اب دوسری مہم کا ذکر پھر ایک اور مہم کی اس نے تیاری کی حتی اذا تک مکرانت کے علاقے تک یہ شخص پہنچا ہے, ہے لم من بنائی کیسے کی دور سے بچے یہ بھی ان کو نہیں آتا تھا عجیب معاملہ کرانے کا یہ تو ہے حقیقت وقت نہ بیما لدئی خبرہ جو کچھ اس کے پاس تھا اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کی خوب خبر تھی یہ انتہائی مغرب میں بھی پہنچ گیا مشرق میں بھی پہنچ گیا اب تیسری مہم فما تو بہا پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری میں لگا بال یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان واجد من قوما اس نے دونوں کے درے میں قوم کو پایا نہ وہ لگتے نہیں تھے کسی بات کو سمجھیں گے زبان کا بیریئر آ گیا لینگویج ڈفرینٹ تھی یہ ہے دنیا کی چھت کی طرف آنا کیسپین سی کہا گیا ہے یہ رشیا ترکی یہ اس چھت جو دنیا کے پہاڑی سلسلے ہیں ان کی طرف کا بیان ہے لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا لگتے نہیں تھے کہ وہ بات کو سمجھیں گے قَالُوا يَادَ الْقَرْنَيْنِ انہوں نے کہا کہ اے زُنْقَرْنَيْنِ اب بات سمجھتے نہیں تھی تو پھر کیسے بات سمجھی گئی ہوگی کوئی ٹرانسلیٹر درمیان میں ہوگا واللہ عالم اس قدر بادشاہت ہے تو یہ سارے اہتمام کرنے کو مشکل نہیں ہوگا ان نئے بے شک یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں فہلنا جیا کا خرج تو ہم تمہارے لیے کوئی مال پیش کریں کوئی خراج پیش کریں مال اعلی بینا سدا کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو یہ دیوار چین نہیں ہے وہ الگ بات ہے یہ خاص کوئی دیوار کا معاملہ اس پر بھی کافی کچھ کلام آپ کو مولانا ابو آزاد مرہون کے ہاں اور مولانا مودوری علیہ الرحمہ کی تفہیم تف... القرآن میں ملے گا انت بیننا کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان کو فل کر کے برابر کرنا ہے اٹس ناٹ اے جوک اور یہ صدیوں پرانی بات ہو رہی ہے عیسی علیہ السلام سے بھی پانچ برس پہلے کی بات ہو رہی اندازہ کر لیجیے گا آج ہم دو انیس عیسوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اولا ماں مکنی فی ربی خیر انہوں نے کہا افضل نے جس پر میرے رت نے مجھے قدرت آتا فرمائی وہ بہتر ہے مجھے مال نہیں چاہیے تمہارا یہ ہوتے ہیں نیک حکمران لوگوں کے مال کے پیچھے نہیں پڑتے ان کی کھالے نہیں ادھیڑتے ان کا خون نہیں نچوڑتے اللہ نے دیا رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں لوٹتے نہیں ہیں فعین اجال بئی نم و بئی نہ بس تم میری مدد کرو قوت بازو سے مین پاور مجھے چاہیے ہے وہ دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا آتونی زبر الحیج مجھے لوہے کے تختے لا دو ہے تو یہ ایک جملہ لوہے کے تختے لے آؤ بھئی کتنے تختے چاہیے ہوں گے دو پہاڑوں کے درمیان کے گیپ کو فل کرنا ہے اور لوہے کے تختہ یہ کوئی پلاسٹک کا کوئی مٹیریل نہیں ہے اندازہ کریں ادا سا بینا فی یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں کے پہاڑ کے درمیان کو یہ سٹیکنگ ہو گئی مذاق نہیں ہے نا اتنے سارے لوہے کے ٹکڑے اور ان کی سٹیکنگ کر کے اس کو فل کرنا قالن فخو اب کہا کہ دھوکو یعنی آگ جلاؤ ادا اذا لو نارا یہاں تک جب دھوک کر اسے آگ کر دیا وہ کہا جائے گا ریڈ ہاٹ کر دینا قال کی طرح تو کہا کہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگلا ہوا تانبا ڈال دوں جملہ کتنا سادہ ذرا سوچئے تو صحیح اتنے سارے لوہے کے پیسز ان کی سٹیکنگ کا معاملہ آگ جلا کر ان کو گرم کرنا اور اس کے اوپر پگلا ہوا تانبا ڈالنا کیا کیا استعمال ہوا ہوگا آج کی کنسٹرکشن کو ذہن میں رکھ کر ہی بندہ کچھ سوچ لے یہ تو صدیوں صدیوں پرانی بات ہے فمس روح پھر یہ عجوج مجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے فمس لہ نقبہ اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے من ربی فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے یہ ہے مادہ پرسی پر کرد یہ ہے شکر گزاری کا رویہ اس قدر قوت اس قدر طاقت اس قدر وسائل اس قدر قدر اسباب اس قدر, اس قدر حکمرانی سب کچھ ہے مگر یہ میرے رب کی رحمت سے ہے میرا کمال نہیں ہے آجزی ان کی ساری شکر گزاری کا رویہ ہاں راجا دربی جال ہوں دکا پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا مقرر تو اس کو وہ ہموار ہم کر دے گا وہ قیامت کی علامات میں سے کا نکلنا وہ دیوار پھر ٹوٹے گی بالآخر وہ خیا ن بہادر اور میرے رب کا وعدہ وہ سچا ہے وہ ترک نہ بہم فی یم جو اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو باس کو باس ایک دوسرے کے ساتھ ریلا مارتے ہوئے آئیں گے یعنی یہ اجوج اور کچھ بیان سوریہ امبیا کی آیت نمبر چھیانوے میں بھی آئے گا بلندیوں سے نیچے کی طرف آئیں گے بڑی تباہی مچائیں گے یسلحصل موجود ہوں گے مسلمانوں کو لے کر کئی پہاڑوں کے علاقوں میں چلے جائیں گے پھر ان پر وبا نازل ہوگی اللہ کی طرف سے ان کو ہلاک کیا جائے گا ون فقصور اور سور میں پھوک ماری جائیں گی جمع انا جمع اور ہم اس سب کو جمع کریں گے اب سوال آتا ہے یاجوج ماجوج کون جب ہم چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا یہ رشین ہیں اب بڑے ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چائنیز ہیں کبھی یوروپینس کو کہا گیا کبھی امریکنز کو کہا گیا ان معاملات میں کوئی حتمی بات نہیں کہنی چاہیے علامات قیامت کے بارے میں جتنا وضاحت کے ساتھ آگے اس سے بھی اکتفا کریں اور کچھ زیادہ ایگزریشن کر کے کتابیں لوگوں نے چھاپ دیں وہ اچھے خاصے بگ بھی گئیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی لوگوں نے باتیں کر ڈالی نہیں جس بات کو مبہم رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہتر اور اصولی بات کہ اس کو مبہم ہی رکھا جائے بہت اسپیسیفک ہونے کی کوشش نہ کی جائے فما آنا جمع آپ کو جمع کریں گے وہ اور اور ہم اس دن جہنم کو سامنے کر دیں گے کافروں کے بالکل سامنے کون ہے یہ کافر اللہ دین کانتری وہ جو میرے ذکر سے جن کی آنکھیں پردے غفلت میں تھیں وخان اللہ اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے مراد سننا چاہتے ہی نہیں تھے یہ چار واقعات مکمل ہوئے صبر کا بھی آ گیا شکر کا بھی آ گیا استقامت کا بھی آ گیا اور اللہ کی طرف رجوع کا بھی آ گیا اللہ سے مانگنے کا سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا اور ظاہر کو نہیں حقائق کو پیچھے دیکھو یہ سارے بیانات دجل فریب اس کو اس کے فتنے کا رد کرنے کے لیے آخری رکو ہے اس میں د طرز عمل یا مادہ پرسی والے طرز عمل کی شدید ترین مذمت کا بیان آئے گا اف حسیب الدین کفر وی تقید و اماد مندونی کیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کا کسی نے فرشتوں کو کسی نے جناک کو کسی نے نیک بندوں کو پکارنا شروع کر دیا نزول بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کیا اللہ اجیئر کل ہلبی نامی فرمائیے کہ امال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں کون ہے بدترین خسارے میں دو چار لاکھ دو چار کروڑ دو چار ارب دو چار خرب کا نہیں بدترین خسارہ جس کو اللہ خسارہ کہے کون و اللہ دین اول ہوں پھر حیات دنیا وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی بنانے میں برباد ہو گئی وہ سین سنا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے اولا کفرو بھی آیا قی یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے فلا نقیم الحم یوم قیامتی وزنا بس قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم ہی نہیں کریں گے یہ ہے سب سے بڑے خسارے والے صرف دنیا دنیا دنیا دنیا ہی مقصود و مطلوب اور اللہ کی ملاقات کا انکار اور اللہ کی آیات کا انکار جو دنیا ہی کو مقصود مسلو بنا کر بیٹھا ہوا ہے بذائ کو جمع کیا بنایا سب برباد ہو جائے گا آخرت میں کچھ نہیں وزن ہی نہیں ہوگا بھائی وزن تو اس عمل کا ہو جس میں وزن بھی تو ہو وے ایبل آئٹم ہو تو ویٹ کیا جائے گا نا ادھر ایمان ہے نہیں اللہ مطلوب ہے نہیں آخر پیش نظر ہے نہیں تو کل کاہے کی ویٹج کی جائے ان کے کسی عمل کی کچھ نہیں ہوگا ان کے وزن کے اندر ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کی جائے گی یہ ہے جو صرف دنیا کا غلام اور بندہ بنا ہوا ہے اللہ اس دنیا کی فترے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے ہاں بہتر لفظ ہے زہد زہد کیا ہے دنیا کی بے رغبتی تشریح کیا ہے مال میرے آپ کے ہاتھ میں ہے ضرورت ہے ٹھیک ہے دل میں نہ ہو رہنا دنیا میں دنیا ہمارے اندر نہ رہے یہ ہے بیلنس کشتی پانی میں چلے گی ضرورت کی حد تک زیادہ اندر جائے گی ڈوب جائے گی دنیا میں رہو ضرورت کے تک زیادہ اندر جاؤ گے ڈوب جاؤ گے یہ ہے توازن کا معاملہ یہ ہے مذمت دنیا کی کی جا رہی ہے کہ اس میں ڈوب نہ جانا یہ تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے تم اللہ کو بھلا نہ بیٹھو تم آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھو تو دنیا ہی کے غلام نہ بن جاؤ پھر تو تمہارے لیے امال کا وزن بھی نہیں ہوگا اللہ اس برے انجام سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے رانی کا جزا جہم نو یہ بدلہ ہے ان کا جہنم اسی کے انہوں نے کفر کیا وہ و آیات ورسولی ہوں اور میری آیا کو میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا دنیا پرس و مذاق اڑاتے محد اللہ اس کے برس ایمان والوں کا بیان اِنَّ الَّذِينَ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے كانت لہم جم نات الفردی نژ ان کے لیے ضیافت کے طور پر باغات ہوں گے فردوس کے کیا ہے فردوس ہائیسٹ رینک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی روایت جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو جنت کا اعلی ترین درجہ ہے اللہ انانس الک جنت الفردوس اے اللہ ہم تو سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اب ایک حدیث سنا سنارو جو پہلے دفعہ ذکر کیا تھا کہ بعد میں سناؤں گا جنت دیکھیے بھائی نہیں دیکھی مانتے ہیں مانتے سائنس سے پروف کیا تو کس کی مانیں گے سائنس کی مانیں گے سائنس کی تو اتنی مانیں گے جتنا دین نے بتا دیا سائنس رہے گی نیچے عقل رہے گی نیچے اللہ کی بات اس کے پیغمبر کی بات رہے گی اوپر اس کو ماننے کا جر اور اس کی فضیلت سنیں مسلم کی روایت طویل حدیث کا حاصل اللہ کے فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں مختلف کاموں پر ہیں مختلف مجلسوں میں جاتے ہیں ادھر بھی ہیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے ادھر بھی ہوں گے اللہ کے پاس آتے ہیں اللہ کو سب خبر ہماری ترغیب کے لیے اللہ کے رسول عدی السلام نے بیان فرمایا حدیث سے اللہ مسلم شریف کی حدیث سے خود سی اللہ پوچھتے کدھر کہاں گئے تھے اللہ تیرے بندوں کے پاس کس حال میں پائے اللہ تجھے یاد کر رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے اچھا انہوں نے مجھے دیکھا مجھے مالک نہیں دیکھا اگر دیکھتے تو اللہ اور تجھے یاد کرتے اچھا اے میرے فرش اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے ہماری ترغیب کے لیے ہماری موٹیویشن کے لیے اللہ بتا رہا ہے اچھا کیا مانگ رہے تھے اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے کیا میری جنت انہوں نے دیکھی نہیں دیکھی اگر دیکھ اللہ اور مانگیں گے اور مانگیں گے اور مانگیں گے اور اللہ جاؤ میں نے جنت کا اعلان کر دیا ان کے لیے کس سے بچ رہے تھے کس سے دعا کر رہے تھے بچنے کی اللہ تیری جہانم سے ڈرے تھے بچنے کی دعا کر رہے تھے جہانم دیکھی انہوں نے یا اللہ نہیں دیکھی دیکھ لے تو یا اللہ اور ڈریں گے بچنے کی دعا کریں گے آزاد کر دیا ترقی اللہ کا جنت الفردوس اللہ ہم سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہ ہمیں لے یہ ماننے والا دنیا پرست مادہ پرست مٹیریلسٹک اپروچ والا نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اور اپنی ذات کو پا لینے کا شوق رکھنے والا اور اس کے لیے محنت کرنے والا بنائے خواتین افیح ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے لا لایا بونا حوالہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے دنیا میں کہیں جاتا نا بندہ دو چار مہینے کے لیے گیا اس کے بعد بورونا شروع ہو گیا چلو بھائی واپس جی گھومنے کے لیے گئے ہاں بچے کہ بہت, بہت, جی؟ بہت ساری باتیں آ جائیں گی جی اس کے بعد ایڈونچر ختم اللہ کہتا ہے جنت ایسی شے نہیں کہ تم اکھتا جاؤ جنت ایسی شے نہیں کہ تم ماد اللہ ماد اللہ ماد اللہ بور ہونا شروع ہو جاؤ وہاں سے نکلنا وہاں سے لوٹنا نہیں چاہیں گے اے نبی علی سنا فرما لو لوکان البحر میدان علی کردیمات ربی اگر سمندر میں رب کی بات رکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں انک لنفد البحر قبل تنفد اور ربی تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو جائیں یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آیت نمبر ایک سو نو سور لکمان آیت ستائی سمندروں کا پانی ہو اور سارے در قلم بن جائیں قلم ہو جائیں گے ختم سمندر کا پانی ہو جائے گا ختم میرے کے رب کی بات ختم نہیں ہوں گی بلو جھینا ہی مادا چاہے اس کی مدد کو اس جیسے سمندر اور بھی ہم لے آئے علی نما انب شروم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یو ہا علیہ مگر مجھ پر وہی آتی بالکل عام انسان نہیں ہے اللہ کے چنے ہوئے اور چنے ہوئے بندوں میں بھی سب کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوحا ہا علیہ مجھ پر وہی کی جاتی ہے انما الہکم الح واحد بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے فمن خانج رب بھی بس جو اپنے رس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلی عمل عملا صالحہ وہ عمل کرے اچھا اللہ سے ملاقات کی امید حدیث پہلے بھی آئی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ ول وسلم جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا امید بھی رکھو ملاقات کی اور عمل بھی کرو نیک محنت بھی کرو ہاں ولا یو شریف عبادت ربی اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے شرک کون سا آیت ہے تھا میں مادہ پرسی والا اسباب پرست ہو جانا اس کی میں کی گئی یہی دجل یا دجالی فتنہ ہے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی ہمیں بچائے اور یہ ظاہر کا جو دجل اور فریب ہے دھوکہ ہے ڈسپشن ہے اللہ اس سے بھی ہمیں بچا کر حقائق کا تسلیم کر کے ان آخرت کے معاملات کی تیاری کرنے والا بنا دے الحمدللہ سورہ سورح کی تخمی اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز کریں گے نام سے ظاہر ہے بی بی مریم سلام ال کا ذکر آ رہا ہے کوئی ہمارا کلیگ ہو کوئی آس پاس محلے میں ہو تو ان کو بتاؤ بھائی ہمارے تو پیغمبر کے نہ والد کا ذکر قرآن میں نہ والدہ کا ذکر قرآن میں بی بی مریم کی تو والدہ کا بھی حضرت عیسیٰ کی تو والدہ کا بھی ذکر ہے پوری صورت ان کے نام پر اللہ تعالی نے عطا فرمائی کسی عورت کا قرآن نے نام نہیں لیا صرف ایک عورت کا نام لیا بی بی مریم کا حکمت اس میں بھی اور ان کے ساتھ بھی کچھ غلط تصورات نصارہ نے کچھ قائم کر دی تو ان کا بھی رد ہو رہا ہے ایک خاتون جن کا نام قرآن نے لیا وہ بی بی مریم سلام ال اس صورت کا انداز سورہ سور عمران کا سبھی ہے بی بی مریم کا ذکر بھی آئے گا حضرت ذکری علیہ السلام کے حضرت یحییٰ کی موجانہ پیدائش کا ذکر بھی آئے گا پھر بی بی مریم سلام الہ کے حضرت عیسی علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا ذکر بھی آئے گا اور بعد میں کئی اور امبیا کا تذکرہ بھی سورت میں موجود ہے یہی سور مریم کی ابتدائی آیات تھی یاد ہوئی تھے رضی اللہ اور نہ ہو جائے عیسائی تو نہ جانے کے بارے میں طے کیا جو حق ہے وہ بیان کریں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا کھڑے ہوئے تقوی اور بھی ان کی کتابوں میں اور سور مریم کی تلاوت کی نجاشی جان تھا کتاب کو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے نجاشی رحمت اللہ علیہ لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کہہتے کہ حضور کا دیدار صحبت نہ ملی تھی لیکن نجاش رحمت اللہ علیہ آنکھوں میں آسو تنکہ اٹھایا جو تم نے بیان کیا عیسیٰ اس تنکے سے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے یہ حقیقت جو تم نے یہاں پر بیان کر دی سیدھر کے کتابوں واقعہ پڑھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقتعات میکسیمم پانچ آتے ہیں یہ میکسمم ہے ٹھیک ہے کاف یا آئین سور ایک بھی آتا ہے نون ہے مثال کے طور پر ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے کے پکارا اجتماعی دعا بھی ہم بھی کر لیتے ہیں عام طور پر دعا پسندیدہ کونسی ہے جو چپکے کے تنہائی میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کے ساتھ اللہ رحمۃ تعالیٰ کے ساتھ کی جائے نہ پری پیڈ کا مسئلہ نہ پوسٹ پیڈ کا مسئلہ نہ بل پیش کرنے کا معاملہ جب چاہو جدھر چاہو اللہ کو پکار سکتے ہو چپ کے چپ کے کون اور شعیبہ انہوں نے ارض کی کہ اے میرے رب بے شک میں بے شک بڑھاپے میں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید بالوں سے بالکل سفید ہو چکا ہے ولم اکمب با اک اربی اور اے میرے رب میں تج سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا بہت پیارا جملہ بعد میں یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی آئے گی اے میرے رب تس سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہ رہا رب سے مانگنے والا رب ہی سے مانگنے والا وہ نتنگ ٹو لوز والی بات ہے کچھ مس کر ہی نہیں سکتا پھر کبھی بات کریں گے ان شاء اللہ مزید وَإنِّ خفت الموالی مراتی وقان مرات اور یقیناً میں اپنے بات اپنے رشتے داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فہابلم ولی یا پس مجھے اپنی جناب سے ایک وارث آتا فرما من میرا وارث ہو اور اولاد یاقو کا یا اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے کس بات کا اندیشہ اولاد ہو تو اللہ نبوت کی نعمت نے آتا فرمائی رحمت تو نے آتا فرمائی یہ سلسلہ جاری رہے اللہ کی تیری تیری مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے یہ پیغمبر بھی ہیں ایک باپ بھی ہیں پھر اور باپ نے باپ اپنی اولاد کے بارے میں کس پر سوچتا ہے یہ انبیاء ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ کی نبوت اللہ نے جو رحمت عطا فرمائی نبوت کی صورت میں یہ ورثہ آگے چلتا رہے اللہ اولاد عطا فرما دے یا زکری اللہ نے فرمایا بغلام کبی غلام ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں یقیناََ لمنا جا الحیہ اس کا نام یحییٰ ہے لمنا جا اللہ لہو ملنا قبل السمی ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا ایک مراد کسی کا نام پہلے صحیح تھا اور ایک مراد ہم بس اس شان والا پہلے کوئی نہ ہوا کس شان والا بڑھاپے میں تمہیں آتا ہوگا بیوی بھی تمہاری بانج ہے اللہ اپنا فضل فرمائے گا قول لی غلام اور انہوں نے کی کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وکان تمرا تخرا جبکہ میری بیوی تو ہے بانج وقد بلاغت من الكبر برتی اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہائی حد کو قال اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا قال ربو کا ہوا علیہ حیم. تمہارا رب فرماتا معاملہ مجھ پر بہت آسان ہے وقت خلا کو کا می نے قبل اور اس سے پہلے اے زکریا میں نے تمہیں پیدا کیا بولم تکوشیۃ تم کچھ بھی نہ تھے ارے تم کچھ نہ تھے تم نے تمہیں پیدا کر دیا اب تمہیں بیٹا عطا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل اچھا پیغمبر سوال کیوں کر رہے ہیں اطمینان کے لیے اطمینان کے لیے اطمینان کے لیے قال رب اجعل لي آية ارض كي कैमरा मेरे को निशानी قال آيتك الله تكلم الناس ثلاث ليال سبي ففرمایا فرم کہ تمہاری نشانی ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے تین رات دن ٹھیک ہونے کے باوجود یہ کوئی عیب نہیں ہوگا بس علامت ہوگی سورہ عمران ہم نے پڑھا الا رمزا اشارے کے میں بات ہو جائے گی لیکن جو روٹین میں انداز ہوتا ہے گفتگو کا وہ معاملہ نہیں ہوگا فخرج على قومی من المحراب پھر وہ محراب سے اپنے قوم کے پاس نکل کر آئے محراب سے مراد یہ میں ذکر آیا وہ مخصوص کمرہ جہاں انفرادی طور پر عبادت کرنے کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے یا بیٹھے رہتے تھے اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے تنہائی میں فاؤ انسب بہبر آشیاں تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی تصویر کرو صبح و شام اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور اب ختام ہو رہا ہے حضرت یحییٰ سے بیٹا تھا ہو گیا یا یحییٰ خذ الكتاب قوہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو وااتینا الحكم الصبيان اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے نبوت و دانائی عطا فرمائی وحنان من لدنا وزکا اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی وكان التقیا اور وہ پرہیزگار تھے گناہوں سے بچنے والے یہ خاص کیوں کہا جا رہا ہے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ زکریا یحییٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ معاذ اللہ اہل کتاب نے الزامات تک لگا دیے اللہ آخری کلام میں ان کی صفات اور کردار کا ذکر فرما کر ان الزامات کی نفی فرما رہا ہے قیامت تک کے لیے بیان جاری رہے گا ورنہ ہر پیغمبر ہی اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے گناوں سے بچنے والا خاص ذکر کیوں معد اللہ الزام تراشیاں کی گئی تھی اور پرہیزگار تھے ولم جبدار اور وہ اپنے والدین سے اچھا سلو کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے نا فرمان نہیں تھے اور سلام ال یوم ولیدہ یوم یموت و حیا اور سلامتی ہو یا حیا جس دن کے وہ پیسے ہوئے جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے یہ تین مواقع بہت حساس ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک کہہ لیجیے مشکل ہوتے ہیں ولادت کا موقع میت کا موقع موت کا موقع اب دوبارہ کھڑا کیا جانا اور کیا ٹریبیوٹ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے عظمت بیان ہو رہی ہے ان تینوں مواقع پر کیا ہے سلامتی ہے سلام وز کلف الکتاب مریم اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے سلام الآلیہ ادم تعبدہ مکان الشرفیہ جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو کر علی ہو گئی ایک مشرقی مکان کی طرف فتح مند حجاب بس ان کی طرف سے انہوں نے ڈال لیا حجاب تنہائی اختیار کر لی فارس اللہ روحنا فتمثل لها بشرا سدیہ پھر ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا وہ ان کے لیے ٹھیک آدمی کی شکل میں آگئے بن کر انسان قالت انی اعوذ برحمان منک ائن کن تقیہ وہ بولی کہ بیشک میں تو سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں اگر تو متقی ہے تو یہاں سے ہٹ جا قال انما انا رسول ربک اس نے کہا فرشتے نے کہ بیشک میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں تو پڑھ بھی چکے ادھر بھی ایسا معاملہ غلام تاکہ لڑکا آتا کروں غلام وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وَلَمْ یم سسلی بشر جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں وَلَمْ اکو بغی اور نہ میں برا عمل کرنے والی ہوں غول ادار فرمایا کہ اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے قول ابو کی ہوا آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر بہت آسان وہ رینا جہل آیت الناس اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور رحمت امنا اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں گے و خان امر اما اور یہ طے شدہ امر ہے یہ رکوت کچھ دیر میں مکمل ہوگا پھر چارکت ادا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ فہم الت فہم قصیا پھر انہیں حمل سے رہ گیا پھر اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی فجا الم الج ان نخلا پھر درد ذہ یعنی ولادت کے موقع کی تکلیف اور درد یہ درد زیں انہیں کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا اس کو مضبوطی سے تھام لیا تجربہ یہی ہے کہ جب اس کیفیت میں کوئی خاتون ہو تو کسی شے کو مضبوطی سے حام لیا جانا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے آگے کھجور کا ذکر آ رہا ہے تو ان ایام میں جب بچے کی ولادت کا موقع ہو تو کھجور کا استعمال بھی بڑا مفید رہتا ہے اور اولاد جب دنیا میں آنے کا موقع ہو تو سورہ مریم کی تلاوت بھی بہت مفید رہتی ہے کافی مساجد اس کا تجربہ ہے کہ جب ان کے یہاں مہمان کی آمد ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں سورہ مریم کی تلاوت خاصی کر رہے ہوتے یہ تجربے کی بات ہے یہاں درخت کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف آنے کا معاملہ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ب보니 আকাশ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی میں اب کیا اگر بچہ میرے یہاں پیدا ہونے کو آ رہے میں کیسے لوگوں کو فیس کروں گی اس بات کا خوف ہو رہا ہے فناداھا من تحتها پس ان کے نیچے سے مدان وہ ضرب پر تھی تو نیچے جو بھی کیفیت ہے وادی کے اندر نیچے کے حصے میں سے آواز دی اکثر مفسی نے لکھا فرشتے ہی نے پکارا ان کو تسلی دی ہے اللہ تعزنی کہ تم گھبراؤ نہیں قدر رب کی تہ تک سریا آپ کے رب نے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا چشمے کو جاری کر دیا ذہن میں رکھیے گا بہ جی الی کی بجے ذیم نہ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تو ساقت علی روت جنیا تم پر تازہ کھجورے جھڑ پڑیں گی ارے بھائی کھجور اللہ بھی تو گروا سکتا تھا توجہ کیجئے گا جو اللہ پانی جاری کر سکتا ہے چشمہ وہ کھجور بھی گروا سکتا ہے لیکن نہیں تمہارے یعنی بندوں کے بس میں جتنا ہو بندے وہ کریں یہ کھجور کی درق کو ہلانا یا شاہ کو ہلانا تنے کو ہلانا یہ ممکن تھا یہ ہلانا تم کرو یہ تمہارے بس میں ہے اللہ بندہ لے کرنا ہے ذمہ دار ہے جو ہماری کیپیسٹی ہمارے بس میں ہو فکولی وشربی وقرآ بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو فہمت پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو فقوری تو کہہ دینا انی نظرت لرحمن سوما کہ بے شک رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے فلان اکل لیمل یوم سیا تو میں ہرگز کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی اس زمانے میں چپ بھی روزہ ہوتا تھا یعنی روزے, روزے میں خاموشی اختیار کرنے کا بھی معاملہ روزے کا حصہ ہوتا تھا تو یہ کہہ دینا فاطب بھی قوہاں تشمیروں پھر وہ اپنی قوم کے پاس لے آئی اب ولادت ہو گئی قالو یا مریم وہ بولے اے مریم لقد جیت عشی ان تم تو بڑے غذب کی شہ لے کر آئی یا اخت ہارون ماں کا نبو کی مرا سو ان اے ہارون کی بہن تمہارے والد کو برے آدمی تو نہ تھے ہارون کی بہن کا دو آرا ممکن ہے بھائی کوئی ہو جن کا نام ہارون ہو یا ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہو اس نسبت سے ان کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر کے کہا واللہ علم یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ماں کان ابو کے مراحت تمہارے والد کو برے آدمی تو نہ تھے وہ ماں ام کی بغیا اور نہ ہی تمہاری والدہ کوئی بتکار خاتون تھی پاشارت بی بی مریم سلام العلیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کون عیسا علیہ السلام قال لوگوں نے کہا کیف نكلم من كان في المهدي صبيا ارے ہم کیسے اس سے بات کریں بچے سے جو ابھی گود میں ہے گہوارے میں ہے ہاؤ اب بچہ تقریر کر رہا ہے عیسی علیہ السلام تقریر جملہ نہیں आवाज نہیں پوری تقریر سنی اور اللہ نقل کر رہا ہے قران میں قال اني عبد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا نیل کتاب اس نے مجھے کتاب اتا فرمائی وبی اور مجھے نبی بنایا مبارک جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے بابرکت بنایا حیا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا نماز کا زکاط کا وہ برم بھی والد تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ سلوک کرنے کا ولم جا جبان جب شقیہ اور اس اللہ نے مجھے سرکشی کرنے والا بد نصیب نہیں بنایا سلام علیہ یوم, و یوم, و یوم اور سلام دیو مجھ پر جس میں پیدا ہوا اور جس میں وفات دیا جاؤں گا اور جس میں زندہ ہو کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا پوری تقریر آ گئی مریم کی صفائی پیش ہو گئی اس کے بعد لوگ چپ ہو گئے تھے ذہن میں رکھیے گا یہود نے جو الزام تراشیا کیے ہیں کب جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر آغاد وہی ہوا اور یہود کی غلط کاموں پر انہوں نے ٹوکنا شروع کیا تب انہوں نے برے الزامات لگائے ابھی کلیریٹی آ چکی عیس ابن مریم یہ عیسی ابن مریم قول, قول الحق الفی ترون سچی بات اس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں ما خان اللہ تقید امی والد اللہ کے لیے لائق نے اللہ کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے سبحانہ وہ تو اس سے پاک ہے اذا قضا فإنما يقول له كن فيكون جب وہ اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَبِشَكْ اللَّهَ رب ہے اللہ السلام کے تعلق سے وہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور انہوں نے اللہ ہی کی بندگی کی دعوت لوگوں کو دی فخ البیم پھر کتاب کے فرقوں نے اختلاف کر ڈالا آپس میں مختلف نے مختلف رویے اختیار کر لیے پروٹسٹنٹ ہیں کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے اور کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں یہ تین میں سے ایک اور جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی معاذ اللہ مختلف آرا خود ان کے طبقات میں فویل الدین کفر مشن اس خرابی کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے اسم ابھی ماب سر کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے یوم جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور حسرت کے دن سے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا غفلت لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے امنا بے شک ہم, ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے ومن ارح اور اس کے جو اس پر ہے وہ الی نا اور جون طرف لوٹائے جائیں گے <سلام> قد جاء اتمن وعظا وقد جاء اتمن وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه وهدى ورحمة الله وبرحمته نتی فليفرحوا هو خير مما يجمعون